سوال ہے کہ حالت احرام میں سونے سے کوئی صدقہ یا دم تو لازم نہیں ہوتا جی نہیں حالت احرام میں سونے سے کوئی ممانات کوئی مزائقہ نہیں ہے حالت احرام میں آپ سو سکتے ہیں کیونکہ حج کا احرام تقریباً ڈھائی دن رہتا ہے تقریباً ڈھائی دن ویسے تو حج کے ایام تقریباً آپ پانچ دن تک اپنی رہائش گاہ سے نکل کے مینا جب آپ جاتے ہیں آٹھویں شب کو آٹھویں شب کو جب آپ مینا شریف جاتے ہیں پھر اس کے بعد نویں کی صبح کو نکلنا ویسے تو سنت یہ ہے کہ نوی کی صبح کو نکلے فجر کے بعد مگر جو معلم کی بسیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ نویں کی رات کو ہی لے کے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر پیدل حج کا ارادہ تو بڑی اچھی بات ہے اتنا اتنا طویل رستہ بھی نہیں ہے کمزور سے کمزور لوگ بھی پیدل حج کر سکتے ہیں بس وہ ساتھ میں سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ اگر انشاءاللہ اللہ کرے ہم سب کی حاضری ہو آپ کا ارادہ ہو تو ساتھ میں وہ اسپرے کی بوتل نہیں ہوتی جو آدھے لیٹر کی ہوتی ہے وہ اسپرے کی بوتل وہ ایک خالی ساتھ لے جائیے اگر نئی زیرو میٹر تقریباً سو روپئے کی میرے خیال ساتھی ہوگی تو وہ بوتل آپ بھلے آپ گھر میں دو تین افراد ہوں بوتل ایک ساتھ میں رکھیے گا منا جب آپ جائیں تو وہ ایک بوتل آپ ساتھ رکھیں گے تو رستے میں جگہ جگہ پہ پانی پینے کے لیے جو ہے نا وہ نل لگے ہوتے ہیں اسی پانی سے اوپر سے فوارے بھی چل بہت باریک باریک جیسے پھوار پڑتی ہے نا باریک سی اس طرح کی بوندیں اوپر سے آ رہی ہوتی ہے بالکل باریک سی اس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو اور یہی ٹھنڈا پانی آپ کو پینے کے لیے بھی میسر ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ پانی آپ گائے بہ گاہیں رستے میں آپ جو ہے اس کو بوتل کو بھرتے رہیں اور اس اسپرے سے کیونکہ ٹوپی امامہ تو حالت احرام میں ہو نہیں سکتا سر آپ کا کھلا ہوتا ہے اور خواتین کا جو ہے چونکہ وہ چہرہ کھلا ہوتا ہے مگر یہ کہ ان کا سر وغیرہ ڈھکا ہوتا ہے چہرے کی جو ٹکلی ہے جو جتنا وضو میں دھونا فرض ہے اتنا کھلا ہوتا ہے تو آپ ایک بوتل بھی اگر ساتھ رکھتے ہیں اور گھر کے آپ کے دو تین افراد بھی ہیں چار افراد بھی ہیں اس ٹھنڈے پانی کے آپ اسپرے کرتے رہیں راستے میں کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی جو ہے گرم بھی ہو جاتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ نل وغیرہ جو آپ کو میسر ہوتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے کوئی اس میں پریشانی یا آزمائش کی بات نہیں ہوتی ہے وقفہ وقفے وقفے سے لوگ رستے میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریگزین یا کپڑے کی بھی چادر کفایت کرتی ہے جگہ بنی ہوتی ہے واش روم آتے ہیں رستے میں بار بار وزو خانے آتے ہیں آپ بار بار رستے میں ٹھہر سکتے ہیں سکون سے آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر آپ اطمینان سے بیٹھیں آپ کو فری میں اتنے جوس ملتے ہیں اتنا سب کچھ کھانے کا مل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو واپس کر رہے ہوتے اس لیے کہ آپ کے پاس بس ایک چھوٹا سا اسکول بیگ ہوتا ہے اب اسکول بیگ میں جا رہے وہاں پر آپ کو حریث سے حریث شخص بھی ہوتا ہے نا وہ بھی بے جمع نہیں کر پاتا اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے نا میں یہ بھی لے لوں وہ بھی لوں بارہویں شریف میں اگر آپ کسی کو دیکھتے ہوں گے اتنی بڑی بڑی تھیلیاں بھر کے اگر گھر پہ جا رہے ہوتے وہ شخص بھی جو ہے نا وہاں پہ جمع بارا بارا کے آپ کو پانی کی بوتلیں ایسے دے دیں گے اور بہت ساری چیزیں بالکل آسانی سے آپ کو جو ہے نا وہاں پہ جو حجاج کی خدمت کے لیے بڑے بڑے کمپنیاں اپنے کنٹینر کنٹینر بڑے بڑے ٹرالر کھڑے ہوتے ہیں اس پہ کنٹینر رکھے ہوتے ہیں آپ کو چیزیں تحفے میں پیش کر رہے ہوتے ہیں اب وہ چیزیں آپ کو آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی یعنی سمجھ لیں کہ آپ کو یوم عرفہ کو تو ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا راستے میں آئس کریم بھی ملتی ہیں جوس ملتے ہیں بیرل وہ سفر آپ کا اطمینان سے گزر جاتا ہے تو ہو سکے تو پیدل ہی سفر کریں اب چونکہ بات یہ تھی کہ حالت احرام میں سونا جائز ہے یا نہیں ہے مطلب اس سے کوئی دم تو لازم نہیں آتا تو اب چونکہ کم سے کم ڈھائی دن حالت احرام میں آپ رہتے ہیں آٹھویں شب سے آپ حالت احرام کی نیت کرتے ہیں حج کے احرام کی کہاں سے کرتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر اور پھر آپ جاتے ہیں منا آٹھویں شب سے آٹھ گزر گئی نو گزر گئی نویں شب جب آپ کی گزر جاتی ہے تو آپ رات گزار دیں کہاں پر مصطلفی میں مصطلفہ میں مغرب و عشا پڑھ کے آپ ساری رات وہاں گزارتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے آرام سے سکون سے سوتے ہیں کنکریاں جمع کرتے ہیں اپنی وہاں دھو لیتے ہیں ان کو بوتلوں میں بھر لیتے ہیں اس کے بعد فجر پڑھ کے آپ مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے دو دن تو یہی گزر گئے دیکھیے آدھا دن تقریباً آپ کا جانے کے بعد آپ نے صبح کے وقت میں کنکریاں مارنی ہے پہ صرف ایک شیطان کو مارنی ہوتی بڑے والے کو اس کو آپ نے کنکریاں مار دی اس کے بعد آپ کو قربانی کرنی ہوتی ہے قربانی آپ نے کر لی پھر آپ حلق کرا کے احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو تقریباً ڈھائی دن زیادہ سے زیادہ ہمارا تجربہ یہ رہا تھا کہ تین دن ہو گئے تھے اس لیے کہ ہمیں جب تک قربانی کے جانور میسر آئے اور جب تک قربانی کی تو تقریباً عشاء کا وقت ہو چکا تھا تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا کبھی کبھی آزمائش ایسی ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی اتنا کوئی مشکل اور پریشانی والا معاملہ نہیں ہے تو اب ڈھائی یا تین دن آپ کے گزرے اور آپ سو نہ سکے تو کیسے ہو سکتا ہے تو یریید اللہ بکم السر والم العسر قرآن پاک میں ارشاد ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نہ کہ پریشانی کا تنگی کا ارادہ تو حالت احرام میں سونے سے کوئی دم یا کوئی صدقہ لازم نہیں آتا اطمینان سے آپ سو سکتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ عالم